Yeah uh -huh.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 قل ان اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے فرما دیجیے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو فتح علیہ کن سر رش کن تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں اور عمدہ انداز سے رخصت کر دوں وَرَسُولَهُ تردن, تردن اللہ ورسوله والدار اور اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول علیہ السلام کو آخرت کے گھر کو چاہتی ہو فَإن اللہ من تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیک عمل کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عہد مبارک میں جب فتح خیبر ہو گئی تو بہت بڑا ایک ریونیو جنریشن وہاں کی زراعت اور وہاں کی زمینوں سے مسلمانوں کو ملنا شروع ہوا نتیجت عام مسلمان گھرانوں میں خوشحالی آنا شروع ہو گئی سات ہجری کی بات ہو رہی جب یہ ہوا کہ عام مسلمان گھرانوں میں بھی خوشحالی آ رہی ہے تو ازواج متحرات نے بٹ نیچرل ایک خواہش کا اظہار کیا کچھ ہمارے لیے بھی بندوبست ہو جائے اچھا کوئی ناجائز بات بھی نہیں تھی کوئی ایسی بری بات بھی نہیں تھی اور عام مسلمان گھرانوں میں بھی خوشحالی آ رہی ہے مگر حضور نبی اکرم علیہ السلام کی طبیعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا کیوں آپ نے ایک اختیاری فقر کی کیفیت اختیار کر رکھی تھی اختیاری طور پر اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو بہت بہت بہت بہت بہت ہی نیچے رکھا تھا کتنا نیچے جی زکوات کبھی نہیں دی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا تبھی تو لقت خان رکھوں فی رسول اللہ اسبت الحسنا یہ نمونہ اتنا اونچا ہوگا تبھی تم پیروی کر سکیں گے تبھی تو کچھ آگے بڑھنے کا موقع رہے گا خیر حضور نے پسند نہیں فرمایا ناراضگی کا اظہار کر دیا ایک مہینے تک بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی اس دوران میں حضرت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ کو حضرت عمر فاروق سیدہ فہذہ کو رضی اللہ تعالی عنہ سمجھاتے رہتے ایک مہینے بعد اللہ تعالی نے آیاد اطا کی اپنی بیویوں کو اختیار دینے تمہیں دنیا چاہیے میں دے دلا کے تمہیں سارے کر دیتا ہوں اور اگر تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے تو پھر تمہیں اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا پھر اللہ تعالی نے ایک عمل کرنے والوں کے لیے وادیوں کے لیے بہترین اجر تیار ایک نہیں دو نہیں ساری ازوائ متحرات نے کہا ہمیں اللہ چاہیے ہمیں اللہ کا رسول چاہیے ہمیں آخرت چاہیے یہ امت کی ماؤ کی قربانی ہے اسی لوگ اسٹینڈرڈ پر امت کی مائیں رہی ہیں عام مسلمان گھروں میں خوشحالی بھی آئی ہے اس گھرانے کو تو اللہ نے بہت بہت بہت بہت, بہت اونچا رکھا ہے بہت اونچا رکھا ہے بہت اونچا رکھا, رکھا ہے اس سطح کی یہ بات ہو رہی ہے ہمارے اعتبار سے کیا ہے وہ بھائی اس گھرانے سے ने نے का काम लिया। آج وہ دین کے کام کرنے کی ذمہ داری جد و جہد کی ذمہ داری ہمارے کاندوں پر ہے تو جو دنیا ہی کا طرفگار بن جائے دنیا میں اندر چلا جائے وہ کہاں سے دین کے لیے وقت یہ ہمارے لیے بات ہو رہی ہاں ہمارے لیے بات ہو رہی تو ہماری بھی خواتین کو سپورٹو رول کیسے ادا کرنا ہے اپنے دنیا کے تقاضوں کو کم کرو گی تو تمہارے شوہر کو کوئی وقت ملے گا دین کے لیے ورنہ آج ہمارے بھائیوں کو ساتھیوں کو دو دو تین دن جابز کرنی پڑ رہی کہ نہیں کرنی پڑ رہی مشین بنا میں بے رہا وہ اکنامک کرائسس کے معاملات تو الگ ہیں وہ ہیں ہم نے بھی تو خواہشات کو کہاں تک پہنچا دیا لگژریس لائف سٹائل کو ہم نے بیسک نیسٹی سمجھ رکھا ہے کہاں سے پورا ہوگا تو اپنے تقاضوں کو کم کیا جائے اور مردوں کو بھی سمجھنا ہے یہ خواہش بھی پوری وہ خواہش بھی پوری یہ بھی اسٹینڈرڈ پورا وہ بھی اسٹینڈرڈ میٹ ہو جائے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے اور یہ سارا کرتے رہیں گے تو دین کے لیے کیا ٹائم نکلے گا میرے بھائی تو اپنے آپ یہ ہر شخص کو طے کرے اپنے لوگ اسٹینڈرڈ کو کم رکھنے کی نیچے آنے کی ایٹ لیسٹ روکنے کی کوشش کرنا ورنہ حد کوئی نہیں اس کی حد کوئی نہیں اس کی دس دس ارب کا ایک بنگلہ کراچی میں بن رہا ہے اب ارب کا وہ ارب کی بات نہیں کر رہا آئین والے ارب جو کوانٹٹی فلوس رقم بنے گی دس ارب کی بات کر رہا ہوں حد نہیں ہے پھر کوئی اس کی یہ ہے جو ہمارے لیے میسج ہے اللہ کے پہمبر علی السلام کا گھرانہ بہت اونچا وہ اونچا ہی رہے تبھی اونچا ہی ہے اور رہے گا تبھی ہم اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو کچھ سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے گھرانوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول اب حضور کی ازواج متحراز کے خطاب اور اس کے ذیل میں امت کی عورتوں کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی رہنمائی آئے گی یعنی کی بیو نبی فواہش مبینہ اگر تم میں سے کوئی کھلی بد اخلاقی کی مرتکیب ہوگی یو با آف اس کے لیے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا وقان زاد اللہ سیرہ اور یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے ایسا ہے نہیں اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے جن کے رتبے سوا ان کی سوا مشکل مقام جتنا بلند حساسیت بھی اتنی زیادہ اور ان امت کی معاون امت کے لیے نمونہ بننا امت کی عورتوں کے لیے تو ان کی مقامی بلند کے اعتبار سے ان کو متنوع کیا جا رہا ہے اگر بل تم میں سے بھی کھلی بد اخلاقی کی مرتکب ہوئی تو تمہارا عذاب بھی دو چند یعنی بڑھا دیا جائے گا وکان اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے وَمَن يَقْنُتْ من كُنَّ لِلَّهِ باعث پارے گا غازی الحمد للہ ومئی یقنت منکن و رسول و تمل صالح اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاع کرے اور عمل کرے نیک نوتہ اجرہ مرت ہم اس اس دوہرا دیں بات برابر ہو گئی اگر نیک عمل پر رہو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت پر رہو اور نیک عمل کرو تو عجر بھی دوہرا آتا ہوگا کیوں تمہارا نمونہ دیکھ کر امت کی عورتیں آگے بڑھیں گی تو تمہارا بھی میٹر ڈاؤن رہے گا تمہارا بھی عجر و ثواب بڑھتا رہے گا وہ آتا دن اللہ رض اور ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے یا نساء النبی اب وہ جو پردے کے بارے میں معاشرت کے تعلق سے کچھ ہدایات سورہ اذاب میں ہیں ان کا بیان آ رہا ہے کچھ ہدایات ہم نے پڑھی کہ سورہ نور آیت نمبر تیس اکتیس میں تفصیل تھی اور اب یہاں چار آیات ہیں سورہ آزاد میں وقفے وقفے سے ایک ابھی آیت بتیس اور تینتیس ہم پڑھیں گے پھر آیت نمبر تریپن اور پھر آیت نمبر 32, 33, 53, 59. ان چار آیات میں کچھ ہدایات معاشرت اور یہ حجاب کے احکام کے تعلق سے بات آئے گی ان شاء اللہ یا اے نبی کی بیویوں کا تمہارا مقام تو بہت بلند انقیت بس اگر تم تقوی اختیار کیے رکھو فلا تخضعن بالقول تو گفتگو میں ایسی نرمی کا معاملہ اختیار نہ کرنا فیتما کلب فی ہی مرادم کہ جس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے وہ کوئی لالچ یعنی برا خیال لے آئے معروف اور بات کرنا بھلی بات یہ حضور کی بیڈیوں سے یہ خطاب ہے کوئی شک نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے سور آداب کے شروع میں کس سے خطاب تھا حضور سے خطاب کا کوئی شک نہیں ہے مگر رہنمائی یہاں امت کی عورتوں کے لیے بھی ہے جیسے شروع میں ہم نے پڑھا حضور سے فرمائے گیا اللہ کا تخوا اختیار کرے تو یہ امت سے بھی خطاب ہے اللہ پر توقل کیجیے یا امت کے لئے بھی راضمی ہے کہ اللہ پر وہ توکل کرے نمونہ جن کو بننا ان کو اول خطاب کیا گیا اور امت کو تعلیم دی جا رہی کیا کہا گیا دیکھو تخوا اگر تمہارے اندر ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی اختیار نہ کرنا کہ جس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے تو وہ برے خیال کا معاملہ اللہ اختیار کرے کوئی لالچ کرے اور بات کرنا بھلی بات نامحرم سے گفتگو کرتے ہوئے خاتون کو احتیاط کرنے کو کہا جا رہا ہے کوئی ضرورت پیش آ جائے گفتگو کرنے کی تو ضروری گفتگو کر لی جائے کوئی حرج نہیں لیکن بہرحال عورت کی آواز میں بھی اللہ نے کشش رکھی ہے آواز سے بڑی بات بھارت کی بسائل سمجھنے پڑتے ہیں سمجھانے پڑتے ہیں اگر چند افراد حضرات بیٹھے ہوئے ہوں اور برابر سے پچاس ہزار مرد گزر جائے کچھ فیل نہیں ہوتا دو چار خواتین اگر گزریں دو چار ایک دو تو فیل ہوتا ہے سمپل سی بات ہے عورت کی اسی طرح آواز میں بھی کشش ہے تو اگر بات کرنی پڑ جائے تو بات کرو ضرورت کی بات کرو لیکن انداز ایسا ملائمت والا نہ ہو جائے نرمی والا نہ ہو جائے کہ اندر جس کے دل میں خوب گندگی باطن میں بھری ہوئی ہے یا پڑی ہوئی ہے وہ کوئی برادہ برا ارادہ کر بیٹھے یہ ہے جو روک لگائی گئی ہے اب آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں ہم سب کو نظر ہی آ رہے کیا, سے کیا نہیں ہو رہا اور لوگ کہتے کہ کچھ نہیں ہوتا بھائی معاف کیجیے گا اگر ان چیزوں سے کسی کو کچھ نہیں ہو رہا تو وہ کسی سیکٹرسٹ کے پاس جائے پھر بے حجابی سے بے پردگی سے مرض کو کوئی اگر پریشانی نہیں ہو رہی تو پھر وہ جا کے کسی سیکٹرس سے ماہر نفسیات سے اپنا علاج کرا لے کہ بھائی یہ کیا ہے کیا چیز یہ کوئی مٹی ہے کیا ہے یہ کوئی ستون ہے درخت کا کیا ہے آخر کے میں کوئی جذباتی نہیں کیا بے وقوفی یہ بات ہے بھائی معاف کیجیے گا مجھے مگر یہ باتیں بہار ذرا اسی انداز میں شائستگی کے انداز میں, میں عرض کروں لیکن ضروری اتنے آرام سے چٹکیوں میں اڑا دیتے ہیں تو پہلی روک کیا لگائی گئی بات کرنی پڑ جائے ضرورت بات کرنی پڑ جائے ایسا نرم لہجہ نہ ہو کہ کسی کے دل میں کھوٹ ہو تو کوئی برا ارادہ لائے بقول قول معروف بات کہو بھلی یعنی نرمی سے تو منع کیا گیا لیکن اس کا یہ انداز نہیں ہے کہ بد شروع ہو جائے یہ بھی مراد نہیں ہے بعد جگہ ایسا ہوا کسی نے فون کیا گھر سے فون اٹھایا گیا کون ہے تو بھائی یہ نہیں کہا آپ فون نہ اٹھائے چھوڑ دیں بد کلامی نہیں کہا بد کلامی نہیں کرنے کو نہیں کہا گیا آواز میں ایسی نرمی نہ ہو کہ کسی کے دل میں برا خیال آ جائے یہ جو میں نے انداز اختیار کیا یہ میرا نہیں ہے یہ ہمارے مفسرین میں سے باز نے لکھا ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے ایک انداز سے پیش کر دیا ورنہ لوگ کہتے ہیں کچھ کہ زیادہ ہی آپ ذرا لائٹر موڈ میں بات یہ لائٹر موڈ کی بات نہیں بات سمجھانے کے لیے کبھی لکھت پڑھت میں کوئی انداز ہوگا کبھی ٹون کا کوئی انداز ہوگا سمجھ آ نا جی بس اس لیے انداز اختیار کیا گیا تھا آگے چلے وہ پی اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو ولا تبرجنا تبر اجل جاہلی اور پہلی جاہلیت کی طرح بن کر نمایاں ہو کر نہ گھومتے پھرو پہلی جاہلیت, جاہلیت اولا کہا تو علما نے لکھا کہ ایک جاہلیت پہلے تھی اب دوسری آ جی گھروں میں قرار پکڑو اور پہلی جاہلیت کی طرح بن کر نمایاں ہو کر نہ گھومتے پھرو یہ ہے جو قرآن حکیم ایک عورت کا اصل ٹھکانا اس کا گھر بیان کر رہا ہے ہاں ضرورت کے تحت خاتون گھر سے باہر جائے تو گنجائش ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نکاح ہو گیا ہے شادی شدہ ہوگئی تو اپنے ماں باپ کے گھر بھی جائے گی کبھی بچے کے مدرسے اسکول بھی جانا ہوگا کوئی ضرورت ہے جائے یہاں بھی خواتین آ رہی ہیں ہاں محرم کے ساتھ ہے ہماری ریکویسٹ ہے دین کی تعلیم کا اہتمام ہے فخر تراوی صرف نہیں ہے یہاں قرآن کا ترجمہ تشریح دین کی بات بھی بیان ہو رہی ہے دین کہیں سیکھنے کے لیے کوئی حرش کی بات نہیں اس میں جب گھر سے باہر نکلیں گی تو حجاب کا خیال کرنا پڑے گا جل باپ کا خیال کرنا پڑے گا وہ بات ابھی آگے آئے ترپن اور انسٹھ میں آئے گی ان البتہ اصل ٹھکانا اصل مقام عورت کا کہاں گھر میں عورت کی نماز افضل کہاں ہے گھر میں ہے نا مردوں کو دیکھتی ہیں خواتین جمعہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے حضور کے دور میں بھی صحابیات دیکھ رہی تھیں خیر حاصل کلام اس حدیث کا ایک خاتون نے کہا کہ مجھے تو عورتوں نے نمائندہ بنا کر بھیجا یہ مرد دیکھیں یہ باہر جمعے میں ہوتے ہیں عید میں جماعت میں ہوتے ہیں اور جنازے میں جاتے ہیں جہاد میں جاتے ہیں قتال میں جاتے ہیں ان باتوں پر خواتین کو یہ پریشانی تھی مرد آگے چلے گا جرما پیچھے رہ گئیں حضور نے فرمایا پہلے تو تحسین یہ دیکھو اس سے پیارا کسی عورت نے مقدمہ پیش کیا عورت کے معاملات کے حوالے سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کبھی نہیں پھر آپ نے کہا کہ تم جاؤ میری نمائندہ بن کر ان کا نام بھی اسما تھا معاذ بن جبل کی پھپی ذات بہن تھی رضی اللہ تعالیٰ نما کہا تم میری ایسما تم میری نمائندہ بن کر جاؤ اور عورتوں کو بتاؤ تمہارا گھروں میں رہنا اپنے شوہروں کے لیے بائیں سکون بننا ان کے بچوں کی پرورش کرنا یہ گھر میں رہ کر جو تم یہ کام کر رہی ہو تمہیں سارا وہ اجر گھر بیٹھے ملے گا جو مردوں کو باہر کے دین کے کاموں میں مل رہا ہے نتھنگ ٹو لوز والی بات عورت کی افضل کہاں ہے نماز گھر میں اصل ٹھکانا کہاں گھر میں اب سنیے گوربا چوک کے الفاظ مفتی تقیس مانی صاحب نے بھی بہت پرانا ان کا خطاب کوٹ کیا تھا گوربا چوق کا نام یاد ہے جی بس جو فورٹی پلس کے ان کو یاد ہوگا ٹوئنٹی فائیو ٹوینٹی والے کو تو شاید یاد ہوگا رسری پڑھ رہے ہیں تو بات الگ ہے یو ایس ایس آر کوئی شہ زمین طرف ہے نہیں ہے نا تو اس کا جو لاسٹ پرسیڈینٹ تھا گولبا چوک اس نے کہیں کہا کہ بھائی ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے سنیں کہ جس عورت کو ہم نے باہر لا کر شمع محفل بنا دیا ہے اس عورت کو اس کے اصل ٹھکانے گھر میں کیسے لایا جائے جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں مجھے یہ سٹیٹمنٹ یاد آتا ہے اچھا اور سنیں بارک حسین اوباما تیرہ فروری دو ہزار تیرہ لائیو ٹیلی کاسٹ تھی اور اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس جو امیرکا کے پریسڈینٹ کا ہوتا ہے وہ کہہ رہے بھائی گھر بناؤ گھر ایک مضبوط گھر ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے اور ایک مضبوط معاشرہ ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے گھر کیسے بنتے ہیں زنا عورتوں کو باہر نکال کر گھر بچیں گے مغربی معاشروں میں جو مسلمان گئی بھی ہیں کچھ اتفاق ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں صرف وہ گھر بچا جس کی خاتون گھر میں رہی بچے ضائع ہو گئے بچیاں ضائع ہو گئیں صرف وہ گھر کچھ بچا جہاں عورت گھر میں رہی ہے اندازہ کیجیے گا اس کا اب یہ باہر والوں کو اوباما کو ہو رہا ہے احساس وہ تو پہلے کہہ گیا اور یہ گوربا چوک کہہ گیا تو اللہ کے بندو ہمارا رب تو ہمیں صدیوں سے سمجھا رہا ہے اصل ٹھکانہ اصل مقام عورت کا وہ گھر اور یہ گھر گھر ہستیوں کے کام میں ہی اس کی جنت اللہ رب العالمین نے طے کر دی ہے بلا تبر رجنا تبر اجل جاہلی اور پہلی جاہلی کی طرح بن ٹھن کر سج دھج کر نمایاں ہو کر نہ نکلو عورت کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے پوشیدہ رکھے جانے والی شے جس کو پوشیدہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ ہر قیمتی شے کو ہم چھپا کر رکھتے ہیں آپ سب کے مریض سب کے ہم سب کے جیب میں والیٹ بھی ہوگا اسمارٹ فونس بھی ہوں گے ایسے ہی ہے نا جی خواتین اگر بیٹھی ان کے پاس کچھ ان کے پرس میں بھی ہوگا کیا کھول کر کھول کر چلتے ہیں پورے شہر میں یہ پوشیدہ رکھتے ہیں پوشیدہ رکھتے ہیں, پوشیدہ رکھتے ہیں اور پوشیدہ رہنے میں ہی حسن ہے اور فریشنیس ہے کیلے کا چھلکا ہٹا دیں سیب کا چھلکا ہٹا دیں تھوڑی دیر میں کالا پڑ جائے گا یہ تو فطری بات ہے نا اللہ تعالیٰ ایک ہر عورت کو پوشیدہ رکھ کر اس کی, اس کی جو تقریم ہے وہ کروانا چاہتا ہے یہ سچ دچ کر بن کر نکلنا وہ جو ففٹی پلس کی عورتیں ہو گئی اور کچھ سکسٹی پلس کی ہیں کچھ سکسٹی پلس کی اسی شہر کی بڑی رائٹرز جن کے اسکریپ پر ڈرامے لکھے گئے میں نام نہیں لیتا کسی کا آج ان کا رائٹ اپ پڑھیں کیا کہہ رہی وہ اس قوم کی بیٹیوں کو ارے تم بند ٹہن کر باہر نکلتی ہو مردوں کی ہوس کا بات کی, کی جاتی ہے مرد کی ہوس بھری نگاہیں ہوتی ہیں مرد ہوس کے پجاری ہوتے ہوتے ہیں یہ جب تم ٹائٹ کپڑے پہن کے نکلتی ہو اور سرخی پاؤڈر لگا, لگا کر نکلتی ہو بند ٹہن کر نکلتی ہو ساری دعوتیں گناہ دیتی ہو اس کا قصوروار کون ہے مرد یا تم عورت یہ عورت لکھ رہی ہے ساٹھ سے اوپر جانے ہو سکتے ستر پلس کی ہو گئی ہوگی جس کے ڈسکرپس پر ڈرامے چلتے رہے آج اس عورت کو بھی یہ لکھنا پڑ رہا ہے عورت کے بارے میں تکرین ہے عورت کی پوشیدہ رہنے میں کچھ بات آگے کریں گے انشاءاللہ تو اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور پہلی جاہریت کی طرح سچ تھچ کر اور بن ٹھن کر نمایاں ہو کر نہ نکلو و عقین اور نماز قائم کرو وہ عطین زکا اور زکوٰۃ دیتی رہو وہ عتیم اللہ و اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو ان اچھا دین نماز کا حکم سے وزواج متحرات کے لیے زکوٰۃ کا حکم سے بزواج متحرات کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی ہم صرف ازواج متحرات کے لیے کیا خیال ہے نہیں نہ بھائی ان سے خطاب کر کے امت کی عورتوں کو بھی تعلیم دی جا رہی البتہ ان کا مقام بہت بلند ہے تو خاص ان کا بار بار ذکر ہو رہا ہے ان نمای الید اللہ علی بان کمور جس کا اہل بئی بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت اللہ تم سے وہ آلودگی اللہ تم سے آلودگی دور کر دے و یو تھا اور بہت عمدگی کے ساتھ تمہیں پاک صاف فرما دے کہ تذکیے کے اعتبار سے اعلیٰ ترین مقام پر یہ خواتین عورتوں میں فائز ہو جائیں اور نمونہ بنے امت کے لیے عزت اور اکرام کا بیان بھی ازواج متحرات کے ساتھ ہو رہے ہیں احل البیت کے الفاظ یہاں بیویوں کا ذکر آ رہا ہے حضور نبی اکرم علیہ السلام کی ازواج بھی احل بیت میں شامل ہیں قرآن بتا رہا ہے سورہ حود کی آیت نمبر 73 میں بیوی سارا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ان کو اہل بیت کہا گیا تو قرآن کے مطابق اہل بیت میں اولن کون ازواج شامل حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں حادیث میں حضور نبی اکرم علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اہل بیت میں شمار کیا اور ایک حدیث کے مطابق سلمان فارسی کو بھی اپنے اہل بیت میں حضور نے شمار کیا تو قرآن اور حدیث کو جمع کرے تو یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں یہی اہل سنت وال کا مجموعی عقیدہ ہے اس تعلق سے اور یہ براڈر کانسیپٹ ہے کہ ازواج احمد تہرات بھی شامل اور سیدنا علی سیدنا حسن سیدنا حسین سیدہ فاطمہ اور ایک حدیث کے مطابق سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عن مجمعین بھی اہل بیت میں شامل ود کن مِنْ آیات اللہ اللَّهِ <وَالحِكْمَة> حکم اور یاد رکھو وہ جو تمہارے گھروں میں آیات اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں یا حکمت سے مراد سنت رسول کو بھی لیا ہے بہت سارے اہل علم نے بشمول امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس گھرانے کو اللہ تعالی نے دین کے نشر و اشاع کا بہت بڑا ذریعہ بنایا کئی ازواج متحرات نے سینکڑوں احادیث امت کو منتقل کی بڑے اہم معاملات میں امت کو رہنمائی دی صحابہ بڑے بڑے صحابہ پردے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر بعد ازواج مطرات سے سیکھا کرتے تھے یہ پورا ورثہ وہی الہی کی تعلیم کا کتاب و پر ان ازباد متحرات کے ذریعے بھی امت کو منتقل ہوا امن خان لطیف الخبیر بے شک اللہ تعالی بہت باریک بھی ہے خوب خبر رکھنے والا ہے اگلی آیت آیت نمبر پینتیس طویل آیت ہے اور اس کا بھی پس منظر ہے کہ تو عورتوں کا ذکر بھی اس میں شامل ہوتا ہے اللہ یہ کہ کسی معاملے پر عورتوں کے متعلق الگ سے توجہ دلانی پڑے مگر یہ سوال اللہ کو پسند آیا اللہ نے ایک آیت دی جس میں ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں دس مرتبہ مردوں کی صفات کا ذکر کیا تو دس ہی مرتبہ عورتوں کی صفات کا بھی ذکر کیا گن لیجیے گا ان نل مسلم نول مسلمات بش مسلمان مرد مسلمان عورتیں نول مکمنات اور ممن اور ممن عورتیں بل قوانتی نول قوانتا اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں بسین اوساد قار سچے مرد اور سچی عورتیں بسابرینسرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں بل خواشین نو اور آجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں بل متصدین بل متصد دقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی, صدقہ کرنے والی عورتیں ایمین و ایمان اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں وحافی دین فروج وافی رات اور اپنی شرم کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں و ذاکرین اللہ کثیرن اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد و ذاکرات اور ذکر کرنے والی عورتیں اعد اللہ, لہم و اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مفرت اور عجر عظیم تیار فرما رکھا ہے گر لیا آپ نے کس نے گناہ ہاتھ کھڑا کرے اچھا ماشاء باقی سب کو مجھ پر اعتماد ہے الحمد جی جزاک اللہ ویسے سب کو ہے جنہوں نے ہاتھ کھڑا کہ ان کا شکریہ ادا کرو گی انہوں نے کاؤنٹ کر لیا جی دس صفات مردوں کی دس صفات اور اب نکتہ اور سمجھ لیجیے یہ میدان دونوں کے لیے کھلا ہے کون سا اللہ کو پانا اللہ کی رضا اللہ کی خوش نوی عجر و ثواب میں آگے بڑھنا آخرت کی کامیابی اس کی بلند درجات لینا جنت کے یہ میدان مرد عورت دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے انتظامی اعتبار سے سربراہ خاندان کون ہے مرد سورس احمد نمبر 34 لیکن اس میدان میں دونوں کے لیے کھلی چھوٹ ہے ہاں شریعت کے تقاضے بہت ہیں دائرے کار کا فرق ہو جائے گا نماز مرد نے بھی ادا کرنی عورت نے بھی مرد کی افضل کہاں جماعت میں یا مسجد میں اور عورت کی افضل کہاں گھر فرق ہوا نا یوں فرق تو ہوگا کچھ تقاضوں میں فرائض میں ذمہ داریوں میں مگر بہت سارے میدان سچ بولنا دونوں نے بولنا جھوٹ سے بچنا دونوں نے بچنا ہے بڑوں کا ادب کرنا دونوں نے کرنا ہے چھوٹوں سے شفقت کرنا دونوں نے اخلاقی میدان اس میدان میں دونوں کے لیے برابری کا معاملہ ہے اور کئی مرتبہ ممکن ہے کہ ایک عورت مرد کے مقابلے میں ایک بیوی شوہر کے مقابلے میں ایک بہن ایک بھائی کے مقابلے میں زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے اس میدان میں دونوں کو اوپن چانس دیا گیا ہے آخرت کے اعتبار سے اللہ کو پا لینے کے اعتبار سے اگلی آیت اطاعت رسول کے حوالے سے بھی بہت اہم اور اس کا ایک پس منظر ہے وہ مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے کوئی ان کے کام میں اختیار باقی نہیں رہتا جب اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ سرات السلام کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر ایک معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا تب ایمان والے مرد یا عورت دونوں ہوں ان کے لیے چوائس ختم اور ایک آیت ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر چھ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار کس کا ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو اس سے کہ ہماری تکلیف ان پر گرا گزرتی تھی جاکم رسول من ما انتم توبہ کے آخر میں ایمان بالو تم پر جو مشکل آتی ہے نا ان پر گرا گزرتی ہے ہریسن علی تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش ہیں ہم سے زیادہ ہمارا فائدہ جانتے بھی اور چاہتے بھی ہیں حضور نبی اکرم علی سدام تو ہماری جانوں پر ہم سے بڑھ کر ان کا اختیار تو جب اللہ اور اللہ تو ہمارا خالق ہے بات ہی ختم اللہ اور اللہ کے رسول کو فیصلہ کر دیں علیہ السلام کسی معاملے میں تب مومن مرد اور عورت کا اختیار ختم اب ہمیں یہ معلومات کرتے رہنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی احکامات کیا ہیں جہاں حکم آ گیا وہاں چوائس ہماری ختم ہو گئی یہ ہمارا مستقل فریضہ ہے سیکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں مما یہاں صلی اللہ و رسول جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا فقط اب وَلَا ولا مبینت وہ بہت کھلی گمراہی میں جا پڑا پس منظر کیا ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم بولے بیٹے کون تھے زید بن محمد مشہور ہو گئے تھے اسلن زید بن حارثہ تھے رضی اللہ عنہ مو بولے بیٹے تھے اب معاملہ کیا ہے یہ رسم عرب میں بہت زیادہ جڑ پکڑ چکی تھی بہت زیادہ اور حقی بولے بیٹے کو بالکل حقیقی بیٹا سمجھا جا رہا تھا اللہ کی مشکیت میں ایک معاملہ تھا اس کا اب گراؤنڈ یہاں پر تیار ہوا ہے اللہ کی مشیت اس کے فیصلے وہ بات کیا تھی حضور نبی اکرم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کی ذات بہن زینب بنت جہش جو ہے وہ نکاح کر لیں کس سے زید بن حادثہ سے حضور کی چاہت پر حضور نے حکم بھی دیا مان گئی وہ حالانکہ کہاں زید وہ آزاد یعنی ایک آزاد کردہ غلام والی معاملہ والا معاملہ اور کہاں زینب بنتے جہش قریش کی خاتون ایک صاحب منصب صاحب خاندان خاتون بظاہر جوڑ نہیں میچ ہو رہا لگ نہیں رہا حضور نے حکم دیا مال لیا انہوں نے ان کی حضور کی پھپی ذات بہن زینب بنتے جہش اللہ کی مشکت کیسی کار فرمائی کرتی ہے ابھی دیکھیے گا آگے اگلی آیت بلکہ اگلی آیت سے پہلے تھوڑا پس منظر نباہ ہو نہ سکا نبھا نہ سکا اور معاملہ کہاں تک پہنچا کہ حضرت زید کو طلاق دینی پڑی اور پھر کیا ہوا ہے اللہ اکبر حضور نبی اکرم علیہ السلام کا نکاح حضرت زینب بنت کے سے ہوا رضی اللہ عنہ کیوں یہ رسم اس قدر جڑ پکڑ چکی تھی کہ حقیقی منہ بولے بیٹے کو بالکل حقیقی بیٹا سمجھتے اور اس کی بیوی اگر اس کو طلاق ہو گئی تو اس کے نکاح کرنا حرام سمجھتے تھے اب اس رسم بد کا بڑا غلط رسم کا معاملہ تھا خاتمہ حضور کے ذریعے کروایا گیا کیونکہ یہ معاملہ بہت بڑھ گیا تھا تو اس کی اللہ نے حضور کا ہی معاملہ کیا کہ حضور کے ذریعے سے اس رسم بد کا خاتمہ ہو اس کو ذہن میں رکھیے گا اگلی عیادت پڑھتے ہیں انعام عَلَيْهِ عَلَيْهِ تلینبی علی السلام یاد کیجیے جب آپ اس شخص کو فرماتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو و تقیلّہ اور اللہ سے ڈرتے رہو وہ تخی نفسی کا اور اے نبی علیہ اسلام آپ اپنے جی میں وہ بات پوشیدہ رکھ رہے تھے مل مبدی جسے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا وہ تخش اور آپ کو لوگوں کے الزام کا کچھ خوف تھا وشب کو انتخشا اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں اب جب معاملہ نب نہیں رہا تھا بات بن نہیں رہی تھی تو معاملہ زید بھی چاہ رہے تھے کہ ختم ہو جائے حصور نکارے رکھو اور حضور کو اندازہ تھا کہ اب اس کے بارے میں کوئی حکم نہ آ جائے اچھا اب اگر حکم آ جائے تو حضور کو خوف کس حضور کو کس بات کا خوف ہے اس بات کا خوف ہے کہ سب لوگ لانتان کریں گے جو میں دین کی دعوت کا کام کر رہا ہوں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں ان کا یہ الزام تراشی کا معاملہ میرے لیے رکاوٹ بن جائے گا تو اللہ کے دین کی دعوت کے عمل میں مجھ سے کمی رہنا جائے یہ خوف ہے پیغمبر کا ذہن میں رکھیے اور حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خوف کیوں عرب کا ماحول تو وہ سمجھتا یہی تھا کہ مو بولا بیٹا حقیقی بیٹا اور اس کی بیوی سے جب موقع ہے تو نکاح کرنا حرام اور اب اگر زید کی بیوی کون زینب بنت جہش ان سے حضور کا نکاح ہوگا تو معاملہ کیا بنے گا کس قدر لوگ الزام تراشی کریں گے ماض اللہ اس سے دعوت دین کے عمل میں کمی نہ رہ جائے یہ خوف تھا حضور کو اللہ کی اپنی مشیت تھی اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو چنانچہ آگے سنیے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرًا پہ زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی یعنی زینب کو طلاق دے دی رضی اللہ تعالی عنہ زوجنا کہا تو اے نبی ہم نے ان زینب کو آپ کے نکاح میں دے دیا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ تاکہ ایمان والو پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ ہو ادا قبو من وارا جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں یعنی طلاق دے دیں وہ امر اللہ مفعولا اور اللہ تعالی کا حکم تو پورا ہو کر رہنے والا ہے پورے قرآن میں واحد صحابی جن کا نام آیا کون زید یہ ان کی دلجوئی ہو گئی معاملہ تو ہوا حضور علی سلام کی وہ بہن سے نباہ نہ ہو سکا بہر بات نہیں بن سکی ایک ان کے لیے بھی ذرا غم کا معاملہ اللہ نے زین اور زینب بنت کے کا معاملہ کیا ہوا ان کے لیے بھی بڑا غم کا معاملہ ان کے لیے تو خوشی کا عالم ہی عالم ہو گیا اللہ نے امام الانبیاء کے نکاح میں دے دی اب وہ زینب کیا کہتی تھی باقی ازواج واجب سے تم سب کا نکاح تو زمین پر ہوا میرا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے یہ ان کے دل جو کا معاملہ ہو گیا تو اللہ کی عجیب بات ہے اللہ کی مشیت میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا غم تو آیا ان پر مگر اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی دل جوئی کر دی یہ تو ان کی دل جوئی ہو گئی اور وہ جو معاملہ رسم اتنی بری پڑ چکی تھی کہ حضور کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کروایا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک نقطہ مفسرین نے لکھا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کبھی کوئی شے بڑی غلط اگر معاشرے میں جڑ پکڑ جاتی ہے تو بہرحال اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے منہ بولا بیٹا اگر اس نے طلاق دے دی تو اس کی بیوی سے نکاح کرنا کوئی فرض نہیں ہے ذہن میں رکھیں فرض تو نہیں ہے نا لیکن لوگوں نے کیونکہ حرام سمجھ لیا تھا تو یہ کنفیوژن دور کرنا بلکہ مسکنسپشن دور کرنا اتنا اہم تھا کہ حضور کے ذریعے اس رسم بد کا خاتمہ کرایا گیا بات باز ہو رہی ہمارے بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے دماغ کو زیادہ ہی پریشان کن ہو گئے ہیں ایک تو اشارتن بات آئی تھی لڑکی والوں کے ہاں سے نکاح کا پیغام جانا کتنا مایوب سمجھا جاتا ہے تو بھائی کچھ لوگ ہمت کر کے کبھی ایسا سنت کی پیروی میں کر لیں تاکہ آج کے لوگوں کی کھوپڑیاں سیدھی ہو جائیں نکاح کے بعد <laughs> نکاح کے بعد ابھی اگر رخصتی نہیں ہوئی تو کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں بات کر سکتے ملاقات کر سکتے؟ ہمارے کچھ لوگوں نے اس کو غلط سمجھ لیا ہے اور فیانسی کے ساتھ منگنی کے بعد وہ سینو بھی جا رہے ہیں اور دبئی گھوم کر بھی آ رہے ہیں حرام ہے غلط ہے نام حرام ہے منگنی ہوئی ہے نکاح تو نہیں ہوا اس کو تو سب ایکسپٹ کر رہے ہیں اور اگر نکاح کے بعد ابھی رخصتی میں ٹائم ہو کسی نے فون پہ ہی بات کر لی یا والدین کی موجودگی میں بلاقات بات چیت کر لی تو ہی ہم نے کیا کیا یہ جو کھوپڑی کا مسکنسپشن ہے تو کچھ اس راستے پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کلیئرٹی دینے کے لیے اکا دکا لوگ اس طرح کر لیں اگلی بات ذرا ہمت والی ہے کون سی پتہ نہیں آپ کے ذہن میں رہی کے نہیں آ رہی دوسرے نکاح کو بھی ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً نیکسٹ حرام سمجھ لیا گیا تو جن کو اللہ تعالی نے کچھ سہولت دی ہے وہ سب کا معاملہ ہے اللہ تعالی توفیق فرض نہیں ہے دوسرا نکاح کرنا لیکن حرام سمجھ لیا گیا ہے نیکس تو حرام سمجھ لیا گیا بالکل غلط سمجھ لیا گیا اس کو اس کی نفی کرنے کے لیے بہرحال کسی کو جن کو اللہ توفیق دے ہمت پکڑے کوشش کرنی چاہیے یہ ہے اس میں نقطۂ مفسرین نے لکھا ہے دوبارہ اس کر رہا ہوں کہ منہ بولے بیٹی منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر اس نے طلاق دے دی تو نکاح کرنا کہ فرض نہیں مگر رسم اتنی بد پڑ چکی تھی کہ اس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروایا ہے وقان الله امر امروکان امر الله مفا اور اللہ سبحان و تعالیٰ کا حکم تو پورا ہو کر رہنے والا ہے ما خان عبیم فرد لا نبی علیہ السلام پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرما دیا سنت اللہ فلین خلؤ من قبل یہی طریقہ رہا ان لوگوں میں جو پہلے گزرے ہیں اس سے یعنی اس سے قبل وخان امر الله قدر مقدورہ اور اللہ کا حکم تو صحیح اندازے کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے وہ الحکیم ذات ہے اس جو فیصلے فرمائے جو احکام دیے مخلوق خدا کا اسی میں فائدہ ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ويخشونہ ولا یخشون احدن الا اللہ یعنی جو اللہ کے پیغام پہنچاتے اور وہ اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے وکفى بالله حسيبا اور اللہ کافی حساب لینے کے اعتبار سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں والا کے رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں وہ خاتم النبیین اور وہ انبیاء کے خاتم ہیں وکائن اللہ بكل شیء علم اور اللہ ہر ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ بہت مشہور آیت ہے قرآنی حکیم کی ختم نبوت کے تعلق سے اس کے عقیدے کا بیان کے تعلق سے البتہ کس کانٹیکسٹ میں بات آئی کہ بھئی وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکا طوفان اٹھا دی اچھا ایک اور بات بھی یہ سیرت میں آپ کا گا یہ حضور کا پانچواں نکاح بھی تھا یہ بات بیان سے رہ گئی کون سا نکاح جو بی بی زینب سے ہوا ہے یہ حضور کا پانچواں نکاح بھی تھا اور طوفان عام مسلمان مرد کو کتنی اجازت ہے حضور کو اللہ نے اجازت دی تھی آگے ذکر آئے گا ان شاء اللہ تعالی تو طوفان اٹھایا ہے مخالفین حق نہیں اللہ کہتا ہے سنو نمبر ایک مردوں میں سے کسی کے والد نہیں زید ان کے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں اور جو تین بیٹے محمد مصطفیٰ علیہ اسلام کے تھے چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا نمبر ایک اللہ کے رسول ہیں اللہ نے رسولوں کو بھیجا اسی لیے کہ لوگوں کی اصلاح کریں اتنی بڑی بری رسم پڑ چکی ہے تو اللہ اپنے رسول کے ذریعے خاتمہ کروائے گا اس کا سبحان اللہ یہ بڑا پیارا رائٹ ہے میں مولانا مودوری علی رحما کا اسی کو میں اپنے الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں خواتین نبی ارمبیا کے خاتم ہے وہ ان کے ہاتھوں ختم نہیں ہوگی بری رسم تو پھر کس کے ہاتھوں ہوگی تو اب نبوت کا دروازہ بند ہونے لگا ہے تو اللہ اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے اس رسم بد کا خاتمہ فرما رہا ہے وخان اللہ بک الشہ عالیما اور اللہ ہر ہر کا علم رکھنے والا ہے اسے خون معلوم نے کیا حکم دینا اسے خوب معلوم ہے تمہارے بھلے کے معاملہ کس چیز میں ہے تمہارا بھلا کس چیز میں تمہارا نقصان کس چیز میں ہے یہ تو ہوا اس خاص تعلق سے باقی آیت عموم کے اعتبار سے کہ حضور نبی اکرم آئی سدام مخاطم لمبیاں ہیں آپ پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی آیت قرآن میں ایسا نہیں اہل علم نے سو سے زیادہ آیات سو سے زیادہ آیات ختم نبوت کے تعلق سے نقل کی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی رسالہ بڑا قیمتی ہے اور تفہیم القرآن جو مولانا مودوری علی رحما کی ہے اس مقام پر ان کا رائٹ اپ بھی بہت عمدہ ہے پھر یہ جو قادیانیوں کے بارے میں ورڈک پاکستان کی پارلیمنٹ نے دی اور عدالت نے دی نائنٹین سیونٹی فور مولانا اللہ وسایا صاحب بہت بڑے بزرگ بہت بڑے عالم انہوں نے وہ پوری جو کاروائی ہے نائنتھ سپٹمبر نائنٹین سیونٹی کی وہ پوری کاروائی نقل کر دی ہے وہ بھی ختم نبوت جو ختم نبوت کے ساتھی ہیں جو اس عقیدے کے حوالے سے بڑا تحفظ والا کام کر رہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ختم نبوت ان کی ویب سائٹ پر بھی وہ آپ کو تفصیل مل جائے گی تو ختم نبوت کے دلائل اور قادیانیوں کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے اٹھنے والے اعتراضات ان کے علمی جوابات اور تاریخی جوابات سب آپ کو وہاں پر ملے گا بس ہمیں اپنے ذہن کلیئر رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ جو باس بمباٹ میں ڈالی نا ڈالر لے لو تو جناب یہ تمہیں کرنا پڑے گا پیسے چاہیے تو یہ آپ کو میں نے کچھ پوائنٹ دیے ہیں کہ ان کا ہم اگر مطالعہ کر لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ سہولت ہوگی اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے عقیدے پر ہم سب کو مزید مضبوطی عطا فرمائے ہاں ختم نبوت کا ایک پہلو عقیدے والا ہے جس کا ذکر ہوا اور ختم نبوت کا ایک پہلو عملی والا ہے وہ کیا بھئی پہلے انبیاء آئے دین کا کام کرنے کے لیے تو حضور تو چلے گئے نبوت ختم ہو گئی اب دین کی دعوت کا کام کس نے کرنا ہے امت نے پہلے حضور آئے دین کو غالب کرنے کی جد و کرنے کے لیے اب یہ جد و جہد کس نے کرنی ہے امت نے کرنی اس موضوع پر استاد معتم ڈاکٹر اصرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عمدہ خطابات ہیں ختم نبوت کے عملی مظاہر اور عملی تقاضے ختم نبوت کے عملی مظاہر اور عملی تقاضے یہ ہماری ویب سائٹس پر آپ کو کتابچہ بھی ملے گا آڈیو ویڈیو میں خطاب بھی ملے گا وہ عملی پہلو اب ہمارے کام تو پر ہیں دین کی دعوت کا کام اور دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا ذکر کتھی اے ایمان والو تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اس پر بھی بڑا پیارا نقطہ مفسرین نے لکھا اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ قرآن میں جس عمل پر کثرت اختیار کرنے کا حکم ہے وہ ذکر ہے نماز ادا کرنی کثرت کا لفظ آتا عجیب ہے روزہ رکھنا کثرت کا لفظ آتا صدقہ خیرات کرنا کثرت کا لفظ آتا ذکر کرنا ہے کسرت کا لفظ آتا ہے ابھی آیت 35 میں بھی تھا ادھر بھی آیا تو ذکر کیا ہے مستقل مستقل ہمیشہ مطلوب ہے کسرت ذکر کسرت ذکر اس پر ہم نے کچھ کلام سورہ کبوت کی آیت نمبر 45 نے بھی کیا کہ حضور علیہ السلام کی دعائیں حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے اذکار پھر تلاوت قرآن یہ مستقل ہے اور نماز بھی لیکن جو اذکار زبان،, زبان سے ہوتے ہیں اس کے لیے وقت کی اور کچھ آداب کی زیادہ شرائط نہیں ہے کسرت سے ذکر کا تقاضہ ہے یا ایھا الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو واسبحه بوکرتا و اسیلا اور صبح و شام اللہ تعالی کی پاکیزگی اس, اس کی تسبیح کرو هو الذی یصلی علیکم و ملائکته من الظلمات الى النور وہ اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لائے اللہ اکبر اللہ کی رحمت کا نزول ہو فرشتے رحمتے لے کر آئے تو بندے گمراہی کی تاریخیوں سے کدھر آئیں گے ہدایت کی روشنی کی طرف اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا تو ان اللہ و ملا والی آیت میں بھی نقطہ کام آئے گا اللہ کی رحمت میں لے تو بندے گمراہی کی تاریخیوں سے ہدایت کی روشنی کی طرف آئیں گے وہ خیالین رحیمہ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر نہایت رحم فرمانے والا ہے تحیتهم السلام ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے سلام ہوگی گریٹنگس کے آداب سلام وہ کریما اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا عمدہ اجر بڑا عزت والا اجر تیار رکھا ہے